فجا اللہ نقلّہ بہ ندی ہا و ما خلف ہََ عزت المطقین صدق اللہ اللہ رب العزت نے یہودیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ ہفتے والے دن کی تعظیم کریں گے اس دن اللہ كی عبادت میں اس دن کو گزاریں گے دنیا کا کام دنیا کا كاروبار نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اس دن مچھلیاں بھی نہیں پکڑنی لیکن انہوں نے ہی لا سازی سے کام لیا وہ کس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن کی تعظیم کرنی ہے اس دن مچھلیاں نہیں پکڑنی وہ ایک دن پہلے ہی جاتے گھڑے کھود لیے رسیاں اور کانٹے ڈال دیتے ہفتے والے دن جب مچھلیاں وہاں سے گزرتیں وہ اس میں آ جاتیں پھنس جاتیں تو یہ اتوار کی رات کو جا کر انہیں پکڑ لیتے اس جرم کی اللہ رب العزت نے انہیں یہ سزا دی کہ کونو کیرادَن خاصین انہیں بندر بنا دیا ناکام ذلیل بندر آج کل ہماری عوام میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آج کے جو بندر ہیں وہ اسی انہی کی نسل سے ہیں یہ بات غلط ہے کیونکہ تین دن سے زیادہ کوئی مسخ شدہ قوم زندہ نہیں رہتی وہ جتنے تھے وہ سب تین دن کے اندر اندر ہلاک ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولقد اور البتہ تحقیق علیم تم تم نے جان لیا الدینہ ان لوگوں کو جنہوں نے اتا دو زیادتی کی من کم تم میں سے پھر صبطی ہفتے کے دن میں فقلنا پس ہم نے کہا اللہ ان کو کونو تم ہو جاؤ کی رادتن بندر خاص ناکام ذلیل فجال پھر جب انہوں نے جرم کیا اور انہیں ہم نے سزا دی ان کی شکلیں تبدیل کر دی تو اللہ فرماتے ہیں اس واقعہ کو ہم نے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شریعت کے معاملے میں ہی لا سازی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کو کتنا ناپسند ہے فرمایا فجاللہ پھر ہم نے بنا دیا اسے کسے واقعہ کو نقالاً عبرت لیما ان کے لیے جو بین یہ اس کے سامنے تھے وما خلفہا اور جو پیچھے تھے یعنی جو تب موجود تھے ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا اور جو بعد میں آنے والے لوگ تھے ان کے لیے بھی ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا وہ معذضہ اور نصیحت بنا دیا للمتقین پرہیزگاروں کے لیے صدق اللہ العظیم